السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای کے سلسلے کا آج ہمارا پینتالیسواں لیکچر ہے میں آپ کو اس لیکچر کی فرسٹ آف آل تھیم بتا دوں بیسیکلی اٹ از کنکلوژ اینڈ ریکمینڈیشن وچ آر بیسڈ آن دا پریویس لیکچرس اور پریویس جو اس کو سمرائزیشن ہے کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر ہیں اس میں کیا پڑھا اس کی ایک سمری ہے اور اس کے بعد پھر کیا نتائج ہیں جو ہم نے اس سے اخذ کیے اور پھر ان نتائج کی روشنی میں کیا ریکمینڈیشنز ہیں جو ایک اچھی ایس ایم ای مینجمنٹ کے لیے، ایک اچھی ایس ایم ای پالیسی کے لئے اور ایک اچھے ایس ایم ای کے لئے ہمیں جو ضروری ہیں یا جن کو ہم اسینشل سمجھتے ہیں ایز اے پارٹ آف ایس ایم ای مینجمنٹ سسٹم آئیے ہم دیکھیں سمرائز کریں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے جو گزشتہ لیکچرز تھے ان میں کیا کیا پڑھا اس کی کیا کیا آؤٹ لائنس تھیں اور ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کا ایکسٹیکٹ جو ہے اکیڈیمیکلی اور پریکٹیکلی ہم نے کیا اس کا جو ہے اس سے کیا اخذ کیا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا وی اسٹارٹڈ فرام دی ڈیفینیشنز اینڈ ہسٹری بیسیکلی اینڈ دین وی کیم ٹو دا سسٹمس ڈیفینیشنز پھر پاکستان کے حوالے سے ہم نے اس کی ڈیفینیشنس پڑھی دین وی ٹاک اباؤٹ دا ویریس ڈپارٹمنٹس ہُو آر دی اسپورٹ ڈپارٹمنٹس اڈ اسپورٹنگ ڈپارٹمنٹس both آن public sector and private sector to the SME sector اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں اس میں ہم نے شارٹ ٹرم ایشوز پڑھے اس میں ہم نے میڈیم ٹرم ایشو پڑھے اس میں ہم نے لانگ ٹرم ایشو پڑھے اور ہم نے پھر یہ سوچا کہ جی کیا, کیا وہ ایشوز ہیں دوز کین بی پارٹ آف ا policy وچ از ہیڈنگ ٹورڈز ا پاکستان اس کے ساتھ, ساتھ ہم نے ریجنل ڈیفینیشنز پڑھی ہم نے گلوبل بیسز جو تھے وہ ڈسکس کیے کہ جی ایس ایم ای ہے اگر اس کی اتنی امپارٹینس ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جو ہماری اکانمی ہے اسپیشلی جو نیدرل فیئر کی ہے یعنی اس فیئر کی جو کہ اس وقت ایشیا کا ہے نہ صرف اس کی بلکہ سدرنس فیئر جو کہ ڈیولپ کنٹریز پہ ہے اور جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں سب کی جو اکانمی ہے اس میں ایس ایم ای از دا بیسک ٹول ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جاان جیسے ملک میں 99% جو چھوٹی کمپنیز ہیں اور بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو حیثیت وہ اس کے پورے سسٹم میں 99% ہے اسی طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جی 90% جو ہماری نان سے لیبر ہے اس کو ایبزارو کیا ہوا ایم نے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جی ڈی پی میں ایس ایم ایز کا شیئر جو ہے وہ 50% ہے ایکسپورٹ میں بڑا سبسٹینشیل پارٹ ہے ہماری ایس ایم کا اور پھر ہم نے یہ دیکھا جی کہ اور دوسرے جو پرابلمز ہیں ہماری لٹریسی کے لانگ ٹرم پرابلم ان کو سب کو ہم نے سمرائز کیا نہ صرف اس ریفرنس سے کہ اپنے ملکی ریفرنس سے بلکہ ریجنل ریفرنس سے اور گلوبل ریفرنس سے پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا جی کہ کیا کیا انٹیگرل پارٹ ہونے چاہیے ایک پالیسی کے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہماری اکانومی کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ایشوز کو پالیسی کا حصہ بنانا ہے ہم نے ویری ایسیچویشن ڈسکس کیے جو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے پھر جو انٹرنیشنل ایک اس کی مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں مارکیٹنگ آ جاتی ہے جس کے اندر ہماری مینجمنٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اس کے اندر پھر ہم نے کوالٹی کا پڑھا کہ جی کوالٹی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تھنگس کہ ہماری ایکسپورٹس کی پالیسیز کیا ہیں ایس ایم ایز کی اور جو نیا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے نئے جو تقاضے ہیں وہ کس طرح سے ہم آہنگ ہوتے ہیں اس ایم ایٹر کے ساتھ اور ایسم ای کے ساتھ کس طرح سے ہماری آئی ایس او کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے اور کس طرح سے ایک پروٹیکشنزم جو ہے وہ جو ندرن اسفیئر ہے کنٹریز کا جو ہمارے جو ہے انہوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اگینسٹ جو ایک صدرن اسفیئر جو ہے جو ہماری ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے ڈبلوٹیو کے جو ہے آ, اس کے حصے کے طور پہ ہمیں جو رعایتیں دی ہیں اس کے اگینسٹ ایک سیلف ڈیوائزڈ کس طرح سے ایک پروٹیکشنزم کا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے اینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو ٹیکل دیٹ تو بیسیکلی از کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹوڈے وی ول اسٹڈی دا سمرائزیشن آف آل دیٹ کہ ہم نے اس کے کیا ریزلٹس نکالے ہیں دین ریکمینڈیشنس اپنے ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے جو, انڈسٹری کے لیے کہ کس طرح سے ہم کوشش کر کے اس کو زیادہ بہتر کر سکیں آئیے ہم اس کو جو ہے مرحلہ وار دیکھتے ہیں وہی جو میں نے جیسے گزارش کی کہ بیسیکلی وی آر ڈسکسنگ دی کنکلوژن اینڈ سمرائزیشن کہ جی کیا, کیا سمری اس کی کس طرح سے ہم بناتے ہیں اور کیا کیا اس سے ہم نے جو نتائج ہیں وہ اخذ کیے ہیں پالیسی فارمولیشن اینڈ ایس ایم ایشوز جب ہم نے بات کی تھی پالیسی کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسٹارٹڈ ود دا ٹو ٹائپ آف ایشوز کہ پالیسی ابھی ہماری بن رہی ہے اور دو طرح سے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ جی اس میں ایشوز کیا کیا ہیں کچھ تو ایسے ایشو تھے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم ایشوز ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی جو مدت ہے یہ دو ہزار گیارہ تک رکھی گئی ہے کہ دو ہزار گیارہ تک یہ ایشو جو ہیں یہ طلب ہیں اور یہ حل ہو جائیں گے کچھ ایسے ایشو تھے جیسے لٹریسی کا مسئلہ ہے پاپولیشن کنٹرول کا مسئلہ ہے ہم نے ان کو لانگ ٹرم ایشوز میں لیا کہ ہماری پالیسیز بن گئی ہیں ہماری کوشش گورنمنٹ کی بہت زیادہ ہو رہی ہے بٹ اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس اور اس کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں ہماری حکومت کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہی ہے پالیسیز کے ساتھ, ساتھ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا پالیسی فارمیشن میں کہ جنرل ڈیولپمنٹ جو ہے کہ یعنی ہماری جو خواتین ہیں ان کا پارٹ کس طرح سے بڑھ رہا ہے ان کمپیرزن ود دا میل جو ورکر ہے ان دا اربن سیکٹر اینڈ وتھ ان رورل سیکٹر اربن سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ rural sector کے مقابلے میں جو ریٹ of growth ہے جو خواتین کا that is much higher بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ایک پریکٹیکل جو ہے پرسن کے طور پہ معاشرے کا ایک فائدہ مند سود مند حصہ بن رہی ہیں اپنی سوشل ویلوز کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے وچ از اے ویری گڈ سائن جس کو دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گورنمنٹ نے جو ہے کسٹمائزڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں جیسے فرسٹ ویمن بینک ہے جو فیمیل آنٹرپرینور کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے خوشحالی بینک ہے ایس ایم ای بینک ہے حکومت نے کس طرح سے مختلف ادارے بنا کے سپورٹ کیا ہے انڈسٹریل سٹیٹس زیادہ سے زیادہ بنائی گئی ان میں انفراسٹرکچر فراہم کیے گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ Uh, جو ہے uh, ایک نئی جو اویئرنیس uh, ہے نئی جو ٹیکنالوجی ہے اپ گریڈیشن ہے ٹو میڈ دا چیلنج آف دیمن ریسورس ڈیویلپمنٹ ان دا نیویرا اور ڈبلوٹی او کے جس طرح مختلف ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کس طرح ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت اہم ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کی کہ جہاں پہ ہماری حکومت یہ ساری جو ہے اپنے طور پہ کام کر رہی ہے اور کچھ این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں حکومت کے شانہ بشانہ وہاں پہ ہمارے انڈسٹریز حضرات کا اور ان حضرات کا جو ایس ایم ایز کے اونر ہیں یہ فرض ہے کہ اپنے طور کے اوپر اور ان کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں اور ان کی جو چیمبرز آف کامرس مختلف ہیں ان کا اپنے طور پہ یہ فرض ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹو میٹیریل اور ایک سپورٹنگ رول گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ Uh, ایک لٹرل رول جو ہے وہ ادا کریں انفارمیشن uh, ہم نے دیکھا جی کہ جن ممالک میں ہماری منڈیاں ہیں وہاں کی انفارمیشن حاصل کریں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی پروڈکٹ کو اٹ پار لے کے آنا ہے ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق گزارش کی تھی کوالٹی کیا ہے کوالٹی کچھ بھی نہیں اٹ از جسٹ دی فلفلمٹ آف ریکوائرمنٹ ایک ریکوائرمنٹ اگر آپ کو دی جاتی ہے تو اگر آپ نے ایک چیز کو اس کے مطابق بنا دیا ہے تو وہ کوالٹی ہے میٹ کرنا ہے ہم نے کوالٹیز کو ان منڈیوں میں جہاں پہ ہمارا مال جا رہا ہے تلاش کرنی ہے ہم نے ان مارکیٹس کی جو نئی مارکیٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں یہ ایشو بھی آیا کہ ہم جب تک ریجنل کوپیشن نہیں بڑھائیں گے یعنی سار کنٹریز جیسے ہیں یا ای سی او کنٹریز ہیں ود ہے ہم اپنی جو کوپیشن ہے اسٹینڈرڈائزیشن پہ اور جو بایو لیٹرل اور ملٹائیلیٹرل جو ٹریڈنگ ہے اس کے اوپر اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو اس ہمیں کوئی جو زیادہ جو ہے فائدہ نہیں ہوگا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یورپین یونین کے ممالک کی تعداد پندرہ تھی اور وہ بڑھ کے جو انیس اور بیس ہو گئی ہے اور یہ اسی طرح ہی ہم نے اپنی جو ریجنل ہے جو, جو ریجنلزم ہے اس کو فروغ دینا ہے ان ٹرمز آف ایس ایم تو یہ کچھ سمرائزیشن تھی یہ کچھ کنکلوژن تھے جو ہمارے پچھلے اس میں جو ہم نے لیکچرز اٹینڈ کیے اس کا تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ میں نے جو آپ کو مختصراً بتایا اب دیکھنا یہ ہے ان دا لائٹ آف دیز کنکلوژ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ڈو یو فورس سی کہ جی کیسے ایک کامیاب ایس ایم ای مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی اور کس طرح سے پالسی فارمولیشن جو ہے اس کے اندر ایس ایم ایز کو جو ہے پرایورٹی دینے کے لیے کیا کیا اقدامات ممکن اقتدامات ہم کر سکتے ہیں کسٹمائزڈ فرینشن انسٹرومنٹ اینڈ ایس ایم لینڈنگ وہ میں گزارش کر دوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ پڑا تھا کہ تقریباً 68 سے 70% جو ہے فائنینسنگ وہ آج بھی ایل اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں یعنی لارج اسکیل انڈسٹریز ایس ایم جو ہیں وہ صرف 12% پرسینٹ تک ایسی ہیں جن کی ایکسس جو ہے وہ لینڈنگ انسٹیٹیوشن تک ہے ہم نے یہ بھی پڑا کہ جی اس کے اندر ایشوز کیا ہیں اس میں جو میجر ایشوز تھے وہ یہ تھے جی دیر از لیک آف نالج اباؤٹ اس کے لیے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ نے اسپیشل انسٹیٹیوشنس بنا دی ہیں دوز آر اونلی فار دی ایس ایم ای اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے کچھ بحث کی جیسے سیکیورٹی کے ایشو تھا یہ جی ایسی ٹینجیبل سیکورٹی کوئی ایسی جو ہے کولیٹرل لیٹرل ایس ایم ایز کے پاس نہیں ہے جو بینک کو تحفظ فراہم کر سکے اور ان کی ضروریات کے مطابق بینک ان کو قرضہ جو ہے وہ مہیا کر سکے ضرورت ہے ایک ایسے فائنینشیل انسٹرومینٹس کی ایک ایسے فائنینشیل انسٹرومینٹ کی جس کے کو یوز کر کے ایٹ لیسٹ جو ایس ایم ایز ہیں وہ اپنا جو ہے لینڈنگ ہے ان کو آسان بنایا جائے میں اس سلسلے میں ایک ایگزیمپل دیتا ہوں 1994 فور میں جو ورڈ بینک نے یہ پالیسی بنائی کہ جی تھرڈ ورڈ کے اندر ہمیں بجلی کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایک انسٹرومینٹ بنایا لون سب سے پہلے ایک شروع کی جس کو پی ایس سی ڈی ایف کا نام دیا گیا پرائیویٹ سیکٹر انرجی ڈیولپمنٹ فنڈ کو کہا گیا اور اس کے تحت ایک فائنینشیل انسٹرمینٹ بنایا جس کا نام سیکیورٹی پیکج رکھا گیا اس انسٹرٹ کو تھرڈ ورڈ میں جن جن ممالک میں ورلڈ بینک نے ایز اے ای ماڈل یوز کیا وہاں پہ لینڈنگ کے لیے جو انڈورمینٹ تھی جو فسٹ جو اسٹیک وہ ولڈ بینک خود ڈالتا تھا اور اس کے بعد جو دوسرے بینک تھے جب یہ دیکھتے تھے کہ جی ولڈ بینک کی سٹیک آ گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ورڈ بینک ایکوٹی میں آ جاتا تھا تو ان کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا لیکن یہ تو ایک میگا لیول کی ایک بڑے لیول کی فنڈنگ ہے ہم بات کر رہے ہیں مائکرو لیول کی فنڈنگ کی جو ہماری ایس ایم کی ضرورت ہے یہاں بھی بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے فائنینشل انسٹرومینٹ کی جو آسانیاں مہیا کرے ان لوگوں کے لئے جن کی اپروچ لیگل اپروچ ٹوڈس ڈاکومنٹیشن جن کی اپروچ ٹوڈس دا پار جہاں پہ ہمارے بیروکریٹک سسٹم ہے وہاں تک نہیں ہے ناٹ بیکاز دے آر ناٹ الاؤڈ بیکاز دے آر کوئی ان میں سے گلگت میں بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی دیہات میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر آنا اپنی انڈسٹریز کو یا اسمال یا کاٹج انڈسٹری کو چھوڑ کے ممکن نہیں ہے ضرورت ہے ایسے آفیسز کی جو بن رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ ریسٹرکچرنگ آف سی بی ایف سی ہو چکی ہے اس کی برانچز جو ہیں مختلف ایون گلگت تک کے دیہات تک وہ پہنچ چکی ہیں اسی طرح سے بینک آف پنجاب اور دوسرے بینکس کو حکومت پاکستان نے سٹیٹ بینک نے خصوصی طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے فنڈز فراہم کیے ہیں جو اسپیشلی دے آر کیٹرنگ فار ایس ایم ایز اور کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں ہدایت کی گئی ہے جی کہ ایس ایم ایز کو کیٹر کرنے کے لیے کاؤنٹرز بنائیں اس ایشو پہ بھی سٹیٹ بینک میں بہت کام ہو رہا ہے کہ ایک ایسا انسٹرومٹ بنایا جائے جو سیکورٹی کے مسئلے کو حل کرے بالکل اسی طرح جیسے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک میں ایک سسٹم رائج ہے خود بینک کا نمائندہ ذمہ دار کے گھر تک جاتا ہے اور وہاں سے وہ خود ہی لیگل ڈاکومنٹیشن کر کے خود ہی ریکوری کا ذمہ لیتا ہے ضرورت ہے ایک ایسے سسٹم کی ایک ایسے فائنینشیل انسٹرومینٹ کی جو آسانیاں مہیا کرے اور ایک عام آدمی کو جس کا تعلیمی استعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ قانونی پیچیدگیوں کو اور بینکنگ سسٹم کو سمجھ سکے اس کے لیے ایکسس جو ہے ٹو ورڈز منی اس کو آسان بنائے لون کی طرف آسان بنائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایس ایم ایز جو ہیں وہ اپنے پرسنل ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے یا فیملی ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہیں گی اس وقت تک ایک سفیر کے اندر رہیں گی ایک دائرے کے اندر رہیں گی اور ان کا جو ترقی کا ایک عمل ہے وہ اس طرح سے فاسٹ نہیں ہوگا اس طرح سے تیز نہیں ہوگا جس طرح کے ریکوائرڈ ہے ضرورت ہے اور یہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری گورنمنٹ اس اسلام میں جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں بینکس کی وہ فراہم کر رہی ہے لوگوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آنے والے سالوں میں یہ ریٹ جو ہے جس میں ایس ایم ای ہم کہتے ہیں کہ بارہ پرسینٹ بار ہو رہی ہیں اور فائدہ اٹھا رہی ہیں لینڈنگ فیسلٹیز سے یہ بہت بڑھے گا اور ایک بڑا اچھا سسٹم جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ود نیو بینکنگ سسٹم جو کہ اسپیشلی ٹیلرڈ میڈ ہیں فار ایس ایم ای سیکٹر کہ یہ چیز جو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں یہ بڑھے گی اور لوگوں کی پہنچ اسپیشلی ایک آسانی کے ساتھ ون ونڈو آپریشن تک پہنچ جائے گی پھر ہے جی گرام بینک اپروچ دا کلائنٹ ماڈل ہم جب تھرڈ ولڈ کی بات کرتے ہیں ہم جب سمال لون کی بات کرتے ہیں ہم جب اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ گرامین بینک کی آتی ہے گرامین بینک کا ماڈل بیسیکلی یہ تھا جی لینڈنگ ماڈل کہ دے اسٹارٹڈ فرام دا مائکرو لیول چھوٹے لیول سے انہوں نے لینڈنگ سٹارٹ کی اور اس کا جو بیس تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے گھر تک جاتے تھے اور جاتے ہیں ان کی ضروریات کو خود دیکھتے ہیں اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں اس کو ویژلائز کرتے ہیں پھر اس کا انالیس کرتے ہیں کریٹکل انالس کے کیا جی واقعی ان کو ضرورت ہے اور اگر ضرورت ہے تو ان کا ری پیمنٹ جو ہے کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی ری پیمنٹ کر سکیں اگر وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے فیزیکلی کہ یہ پیمنٹ کر دیں گے اور یہ وائبل پروجیکٹ ہے تو پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ یا تین لاکھ روپے تک موقع کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کو یا جو کاٹج انڈسٹری ہے یا آرٹ جو ہے ان کو یا سمال انڈسٹریز کو وہ پیسے دینے شروع کر دیے اسی جو ہے کو فالو کرتے ہوئے کچھ این جی اوز نے پاکستان میں کام شروع کیا تو بیسیکلی یہ ہی نظام ہے کہ جب تک ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچیں گے کہ جو خود ضرورت مند ہیں اس وقت تک اس کا جو دائرہ کار ہے اس کا جو سفر ہے وہ بڑھے گا نہیں اس کی ریزن کیا ہے ہم نے جو پر فائل ڈسکس کیا تھا اپنے ایک انٹرپنیور کا اسٹارٹنگ فروم لوور لیول ٹو میڈیم لیول انڈسٹری تو اس میں ایک چیز جو ورڈ بینک کے سروے سے سامنے آتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جن کی بیسک ایجوکیشن ان ہے اینڈ دے آر ایبل ٹو گو فار دا لیگل ڈاکومینٹیشن اور بینک کے جو سسٹمز ہیں ان کو سمجھ سکیں تو تقریباً دس وہ لوگ نکلے ففٹی پرسینٹ سے زیادہ ایسے لوگ تھے جن کی بیسک ایجوکیشن جو تھی وہ سکولنگ تک محدود تھی کیا چیز ہے جو انہیں آگے لے کے جا رہی ہے یہ بیسکلی ان کی انٹرپرنور سکلز ہیں ان کے اندر جو ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر جو ایک آپ جسے کہتے ہیں کہ دے آر لائک اے ویو جو کہ آگے جانا چاہتی ہے پیچھے نہیں ہٹتی ایک حوصلہ ہے ایک عزم ہے کام کرنے کا تو ہم نے دیکھا جی کہ بیسیکلی یہ لوگ جو ہے یہ چاہے کاٹیج انڈسٹری سے ریلیشن ہے ان کا چاہے ان کا ایک ہینڈیکرافٹ بیس انڈسٹری سے جیسے ہماری کارپٹ کی انڈسٹری ہے اٹس ویری اسکیٹرڈ کچھ بلوچستان کے دیہات میں بنتی ہے کچھ سرحد کے دیہات میں بنتی ہے اسپیشلی جو ٹریڈیشنل کارپٹ ہے جو ہینڈ ووون مون سے بنتے ہیں یا ویجیٹیبل ڈائٹ کارپیٹس ہیں جیسے ہم نے گابا کا ذکر کیا تھا پٹی کا ذکر کیا تھا یا کاربنگ کا ہینڈ کابنگ کا ذکر کیا تھا تو یہ جو انڈسٹری ہے یہ اسکیٹڈ ہے اور زیادہ تر جو ہے یہ ہاؤس ہولڈ پہ منحصر ہے اور دیہات کے اندر پھیلی بھی ہے اب ان لوگوں سے یہ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ شہروں کے بڑے شہروں کے اندر آ کے ایک بینکنگ سسٹم کے اندر سے گزر کے اور وہ لون تک پہنچیں گے یہ ایک مشکل کام ہے ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی اور ہماری حکومت کے لیے بھی کہ اتنی بڑی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو جو ہے وہ امپلوائے کرنا اور اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے کیٹر کرنا اور ان کے لیے سارے یہ بندوبست کرنے مشکل کام ہے اس کے لیے گرامین بینک کا ماڈل یہ تھا جو ہمارے ایشیا جو اگریکلچر بینک کا بھی یہی ماڈل ہے کہ اپروچ دا کلائنٹ کہ خود نمائندے جو ہیں بینکس کے وہ کلائنٹ تک جائیں اینڈ انسٹیڈ آف ریلائنگ اپون دیئر ڈاکومینٹیشن اینڈ اپان جو ان کی اپنی رائے ہے اپنے بارے میں خود رائے قائم کریں ان کے بارے میں ویژلائز کریں ان کی پروفیٹیبلٹی کو ان کی ورکبلٹی کو اور یہ دیکھنے کے لیے کی جی کیا ان کو واقعی ہی ضرورت ہے پیسے کی اور کس طرح سے یہ فائدہ من ان کے لیے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیکنیکل اپ گریڈیشن کا مسئلہ بھی ساتھ آ جائے تو بہت بہتر ہے جہاں پہ آٹومیشن ہو سکتی ہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے کوالٹی بڑھ سکتی ہے وہاں پہ مشاورت بھی فراہم کی جائے وہ فیسیلٹیز بھی فراہم کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایڈ نہ صرف اس صورت میں فراہم کی جائے کہ ان کو پیسہ دیا جائے بلکہ وہ انسٹرومنٹس یا وہ اکوپمنٹ یا وہ چیزیں جن سے ان کی صلاحیت جو ہے پروڈکٹیوٹی جو ہے کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹلی مہیا کی جائے اور اسی طرح ہی ان سے ریکوری کا سائیکل جو ہے ان کی کلینٹج کو دیکھ کے اس کو ڈیزائن کیا جائے تاکہ جس طرح زرعی طرح بینک کے جو آفیسر ہیں وہ خود جاتے ہیں اور وہاں سے وہ کلیکٹ کر کے لاتے ہیں جو ریکوریز ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جی کہ کس سائیکل میں کس عرصے میں یہ فصل کی جو کمائی ہے یہ آنی ہے اور کہاں سے ہم نے ریکوری کرنی ہے اور کب ضرورت ہے کسان کو پیسوں کی کھاد کے لئے بیج کے لیے اور وہ اس وقت یا پیسٹی سائٹس کے لیے تو اس وقت وہ پہنچتے ہیں یہی سسٹم اگر ہم فالو کرتے ہیں دین ہمیں یہ سوچنا ہے ٹو ایکسپیکٹ فرام اے پرسن ہز ان رل ایریا اینڈ ہیونگ اے اسمال ڈسٹی to come to us then we should go to him. تو یہ ایک بڑی ریکمینڈیشن ہے جس پہ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے بڑی اچھی طریقے سے عمل درامد بھی کر رہی ہے اور یہ دن ب دن جو ہے یہ بڑھ رہا ہے ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ ایسے جو ہے انسٹیٹیوشن ایسے جو ادارے ہیں وہ قیام میں آ رہے ہیں جو کہ ان اسمال انڈسٹریز تک خود پہنچتے ہیں جیسے میں نے جینڈر ڈیولپمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ذکر کیا تھا کہ جینڈر ڈیویلپمنٹ میں سب سے بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ ہمارے اسمال انڈسٹریز کے نمائندے خود گھر بھر گئے اور وہاں پہ خواتین کو میٹیریل جو ہے وہ تقسیم کیا اور خود ان کی جو اینڈ پروڈکٹ تھی وہ کلیکٹ کی اور خود ان کو خود پیمنٹ کی اور اس طرح سے ایک ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ڈومسٹک لیول پہ شروع ہوئی اور ہم ماشاء کاپیٹ کے اندر جیسے میں نے مثال دی تھی ایک انٹرنیشنل جو ہے ہمارا ایک مقام ہے ایکسپورٹ کے اندر تو یہ بڑے گراس روٹ لیول سے شروع ہوا ڈومسٹک لیول سے شروع ہوا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بجائے اس کے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ہمارے پاس آئے ہم خود ان کے پاس پہنچے تو یہ ایک بین جو ہے پوائنٹ ہے ریکمینڈیشن ہے اور اس پہ ہماری حکومت بڑا کام کر رہی ہے ایس ایم ای پالیسی کا نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے آن سائٹ آئیڈینٹیفیکیشنس پرابلمس ہیں ضرور ہیں اور ظاہر ہے ان کا سولوشن بھی موجود ہے لیکن جب تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی کریکٹ آئیڈینٹیفکیشن نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکلے گا اگر کسی کو پروڈکٹی کا پرابلم ہے تو پتہ نہیں وہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیو ٹو لیک آف آٹومیشن ہے مینل کام ہو رہا ہے وہاں پہ موٹرائزیشن ہے یا نہیں ہے اگر موٹرائزیشن کی ضرورت ہے تو آیا وہاں پہ جو اسینشل یوٹیلیٹیز ہیں لائک like گیس اور الیٹریسٹی اویلیبل نہیں اگر نہیں ہے تو اس کا الٹرنیٹو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوالٹی کنٹرول کر کے ہم زیادہ منفرد بخش کاروبار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ کوالٹی میں اگر اسٹینڈرڈ نہیں آ رہا تو کہاں سے نہیں آ رہا تیسری بات مارکیٹنگ کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نان لوگ ہیں انسکروپلس لوگ ہیں وہ جا کے چیٹ کرتے ہیں چھوٹے بزنس مین کو اور ان سے سستے داموں مال خریدتے ہیں اس لیے ان کے پیسوں کو نیچے لگا کے چھوٹے فنڈر چونکہ وہ ہوتے ہیں ان کے پاس محدود سرمایہ ہوتا ہے تو ان کا جو ایک عمل ہے جو ایک بڑھنے کا ایک گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے ضرورت ہے کہ ہم جو ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کریں آن دا سائٹ موقع پہ جا کے جہاں پہ کام ہو رہا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہے اس کا وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ پرابلمز جو ہماری ایسے بھی فیس کر رہی ہے جب تک ہم ان کو آن دا سائٹ خود وزٹ کر کے نہیں دیکھیں گے اس وقت ہمیں ویژلائز نہیں ہو سکے گا ریئلائز نہیں ہو سکے گا اور ہم اس کے ممکنہ سولوشن تک نہیں پہنچ سکیں گے سمیڈا کے پاس بے شمار ایسے وسائل ہیں ماشاءاللہ اللہ جن کے ساتھ سمیڈا جو ہے وہ گائیڈ کر سکتی ہے اپ گریڈیشن کے لیے ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے لیے آن دا جاب اسکلس کے لئے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے کوالٹی کنٹرول کے لئے نئی مشینری جو ہے اس کی جو ہے مشاورت دینے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایجنسیاں ہیں جیسے یونیڈو ہے ان کا کلسٹر فارمیشن کی میتھڈز ہیں ابھی ریسنٹلی مختلف شہروں میں شروع ہوئے ہیں تو اس کی بیسک اپروچ کیا ہے کہ جی آپ آن دا سائڈ جا کے ہم آئیڈینٹیفائی کریں پرابلم اپنی اسمال انڈسٹری کو اور پھر انڈسٹری ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جب ان سے مشورہ کریں جو کس کے اونر ہیں تو پھر ان کو مشورہ دیں کیونکہ ظاہر ہے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اداروں میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ٹیکنیکلی مکینکلی ان کا جو زیادہ نالج ہے اور کس طرح سے ہم نے ماڈرن نالج کو اپنی پرمیٹو جو انڈسٹری ہے اس کو دینا ہے تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی کوالٹی اور مارکیٹنگ کے جو آسپیکٹس ہیں ان کے اندر فروغ ان کو ملے اور اس طرح سے ہماری جو ملکی ترقی کا وہ ایک اچھا حصہ بن سکیں پھر ہے جی ایچ آر ڈیولپمنٹ آن اگزیکٹ ریکوائرمنٹ ہم نے مختلف انسٹیٹیوشنس کا ذکر کیا تھا جس میں ہماری حکومت جو ہے وہ مختلف ادارے بنا کے تو ٹیکنیکلی ساؤنڈ جو ایچ آر ہے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو فروغ دے رہی ہے اس میں میٹل انسٹیٹیوشن ہے اس میں سرمک انسٹیٹیوشن ہے اس میں لیدر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوشن ہے اسی طرح ٹیوٹا کا قیام تھا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ ایک فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا پی ٹیک کا ہم نے ذکر کیا ہم نے پی سی ایس ای آر کا ذکر کیا انسٹیوٹ آف مینجمنٹ کا ذکر کیا یہ سارے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ایچ آر کی جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور ایچ آر کے جو ریسورسز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اصل میں جو اس میں گیپ آتا ہے اس میں جو ہمیں ایک چیز کا جو مسئلہ ہے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسمال انڈسٹری یا ہماری جو میڈیم انڈسٹری ہے اس کو ایک شکایت ہے کہ جو مین پاور ان انسٹیٹیوشن سے یا جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن سے انڈر دی ٹیکنیکل پروینشن لیول پہ ٹیکنیکل کاؤنسلس کے انڈر ان سے جو ہماری مین پاور ٹرینڈ ہو کے نکلتی ہے اٹ از ناٹ ان کنفرمیٹی ود دی ریکوائرمینٹس کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہوتی اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ سم ٹائم ان کی جو مشینری ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ہماری انڈسٹریز کی ٹو میٹ دا نیو چیلنجز جو پرمیٹو یا پرانی مشینری پہ ٹریننگ لے کے آ, وہاں پہ آتے ہیں لوگ شاہ گرد آتے ہیں ان کے یا نئے اپرینٹس شپ میں جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس وہ نالج نہیں ہوتی کہ وہ نئی مشینری کو ہینڈل کر سکیں ضرورت ہے کہ ہم جو مشاورت کے ساتھ ان لوگوں کی جنہوں نے اس ہیومن ریسورسز کو کنزیوم کرنا ہے جو انڈ یوزر ہیں اس کے ان کی مشاورت کے ساتھ ان کو مختلف اداروں میں ان کے مشورے کے ساتھ تربیت میں ہم چینجز جو ہیں وہ لائیں ان کی ٹریننگ جو ہے ان کی جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے ان کی جو سکلز ہے وہ جو مشینری یوز کرتے ہیں آیا اگر مینوئل ہے تو کیا وہ ڈیجیٹلائز کی طرف ان کو موو کیا جائے اگر وہ آلریڈی آئی ٹی بیسڈ نہیں مشینیں ہینڈل کر رہے تو آج ہماری ٹیکسٹائل میں نیٹ ویئر میں ایون جو میٹلرجی میں جو لیت مشینیں ہیں وہ ساری کی ساری کنٹرول جو نئی مشینوں کا رہا ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہے ضرورت ہے کہ جو مین پاور پروڈیوس ہو رہی ہے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دی ریکوائرمینٹ اس کے لئے بیرئر جو ہے وہ اسی طرح سے جو دور ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمینٹس کے جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو فالو کیا جائے اور ایک بائیلیٹرل باڈی بنائی جائے جس کے اندر جو کنزمپشن کرنے والے ہیں اور جو پروڈکشن کرنے والے ہیں وہ دونوں مل کے بیٹھ کے دیکھیں کہ ہماری ایگزیکٹلی exactly ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایچ آر کی ہیومن ریسورس کی اور کس طرح سے ٹیکنیکلی ہم نے ٹرینڈ کرنا ہے ان کو ایس پر ریکوائرمنٹس آف ڈیمانڈ آف دی انڈسٹری اور گروتھ آف دی ولڈ اسٹینڈرڈ تو جب تک یہ جی گیپ فل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک, ایک سلسلہ چل رہا ہے جسے ہم شاگرد کہتے ہیں کہ جی ایک لڑکے کو ایک انڈسٹری میں بٹھایا وہ وہیں سے سیکھتا سیکھتا سیکھتا ایک لیول پہ, پہ پہنچا اور ہماری جو اس وقت سکسٹی نائن جو ٹریننگ ہے چار کی وہ شاگرد کے کانسپٹ کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے آئی تھنک ان اے گروئنگ اکانمی جہاں پہ سائنٹفک جو ہے میتڈز آ چکے ہیں جہاں پہ آئی او کے اسٹینڈرڈ جو ہیں لاگو ہو چکے ہیں اور جہاں پہ ہم نے ڈبلوٹی او کی ریئلٹی کو فیس کرنا ہے اسٹینڈرڈائزیشن کو فیس کرنا ہے ہم نے پروٹیکشنزم جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی کوالٹی کو اچھا کر کے اور اپنی ڈومسٹک مارکیٹ کو بچانا ہے اینٹی ڈمپنگ رولس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے وہ میچ کرے ریکوائرمنٹس کے ساتھ موجودہ انڈسٹری کی تو یہ ایک ہم کنکلوژ نکالتے ہیں کہ جی دیر شوڈ بی ا بائیلیٹرل کوپوریشن آن دا بیسس آف کنزمپشن اینڈ پروڈکشن فار ہیومن ریسورس اور اس میں دونوں جو حضرات ہیں جو پروڈیوسر ہیں اس کے وہ بھی ادارے جو ہیں اور وہ ادارے جو ان کو کھپاتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں ان کی باہمی مشاورت سے ان کی میوچل کانسینٹ سے میوچل مشورے سے ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور ایسی ہیومن ریسورس جو ہے اس میں تبدیلیاں لائی جائیں کہ جو مین پاور تیار کی جائے وہ ایگزیکٹلی ود ان کمفرمیٹ ود دی لیٹ سی نیکسٹ پوائنٹ لینگویج بیریئر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے Literacy is among the long-term issues of our country. We have discussed our profile, our entrepreneurs, کی, especially small and medium. We have seen that 10% of those who are basic education and who can uh, go to documentation and read the documentation. Majority, uh, more than 50% of those who are basic schooling and they are not able to گو فار دا کروڈ لینگویج لیگل لینگویج اور ادر تھنگس تو ضرورت ہے کہ جو پالیسی اور ایسے سبجیکٹس ہیں جو concerned کنسرنڈ ود دیگل ایشوز اسٹینڈرڈائزیشن اور ایسی جو دستاویزات ہیں جن سے فائدہ ہو سکتا ہے بینکنگ میں ٹیکنیکل اپ میں مارکٹنگ میں پالیسی میکنگ میں ان کو اپنی ہم جو قومی زبان ہے اس میں شائع کریں تاکہ جو لوگ صرف اس وجہ سے ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ ایک لینگویج بیرئر جو ہے وہ حائل ہوتا ہے بیچ میں وہ انگلش تک پڑھنا نہیں جانتے یہ ایشو ایک بڑا ایشو ہے جو ایک ولڈ بینک کے سروے میں اس کو بڑی پراورٹی دی گئی کہ جی سکسٹی نائن پرسینٹ آف دا پیپل دیور آف دا ویو دیٹ وین وی آر فالوئنگ دا پالیسی وی ہیو اے میجر بیرئر دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا تو ہمیں آسان بنانا ہے اپنی جو ترجیحات ہیں ان میں شامل کرنا ہے اس بات کو کہ جو فیسلٹیز جو پالیسیز ہم لوگوں کے بناتے ہیں ایک تو ان کی جو زبان ہے وہ ایسی ہو جو اردو ہماری زبان ہے قومی اس میں ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسرا اس کے اندر ہم نے وہ لیول رکھنا ہے انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول رکھنا ہے ٹرمینالوجی کا جو عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے اور جو لیگل فریم ہے لیگل فریم کو اتنا آسان بنا دینا ہے کہ وہ بے شک سیکیورٹی ایشوز کو بھی اپنے جو مد نظر رکھے سیکیورٹی ایشو کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائرٹی دے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا اس کو آسانی جیسے میں نے فائنینشل کا ذکر کیا تھا کہ ایسی آسانیاں فراہم کی درج ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کی پہنچ ٹیکنالوجی تک اور ان ذرائع تک ان پالسی فریم ورک تک پہنچ جائے جو لینگویج بیرئر کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکتی اگر ہم ایک ان پڑھ آدمی سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بجٹ میں جو ضروری نکات ہیں وہ پڑھے گا اور پڑھ کے اپنی پالیسی کو وہ دیکھے گا جی کہ کن کن چیزوں پہ ڈیوٹی کم ہوئی ہے مجھے کیا کیا مجھے ایز ایس ایم ایس ملی ہیں وہ ان سینٹل کے لوگوں سے باتیں سنیں یا کسی سے کسی ذریعے سے کمیونیکیٹ ان سے پاس ہوں وہ خود جب تک ان چیزوں کو نہیں پڑھے گا سمجھے گا نہیں تو اس کا جو سمر ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کو نہیں مل سکے گا ضرورت ہے کہ ہم اس کو آسان کریں اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے ابھی جو نئے ٹیکنیکل پیپرز جو ہیں یہ سارے بائی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بھی بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے فائد عام آدمی تک ضرور پہنچیں گے پھر ہے جی کلسٹر فارمیشن میں عرض کر دوں یہ کیا ہے جب ٹیکنالوجی کا اور ایس ایم کا ذکر ہوا تو وہاں پہ جو اس وقت سب سے زیادہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کام ہو رہا ہے وہ ایک کانسیپٹ پہ ہو رہا ہے جو کلسٹر فارمیشن کا کانسیپٹ ہے کلسٹر کیا ہے اٹس اے گروپ گروپ کی بیسز کیا ہو سکتی ہیں وہ جوگرافیکل بیسز ہو سکتی ہیں وہ ریجنل بیسز ہو سکتی ہیں وہ جو ہے ایک پیشے سے منسلک لوگوں کا گروپ ہو سکتا ہے مثلاً جیسے ہم اس کو ووکیشنل جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈمین ہے کہ وہ لوگ جو صرف ایک علاقے میں پنکھے بناتے ہیں ان کا گروپ وہ لوگ جو صرف ایک علاقے میں کٹری کا کام کرتے ہیں ان کا گروپ وہ لوگ جو صرف ایک علاقے میں سرڈلری کا کام کر رہے ہیں ان کا گروپ وہ لوگ جو صرف علاقے میں لکڑی کی ہینڈیکرافٹ بنا رہے ہیں ان کا گروپ اب اس کے فوائد کیا ہیں فوائد یہ ہے جی کہ جب ایک انڈیویجل آدمی یا ایک انڈیویجل اسمال انڈسٹریلسٹ کسی مٹیریل کو خریدنے کے لیے جاتا ہے کسی ٹیکنیکل اپ گریڈیشن کے لیے جاتا ہے تو اس کی اس تعداد میں بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس تک پہنچ سکے میں را میٹیریل کی بات کرتا ہوں فرض کیا کہ ایک ایریا میں پانچ سو سے سات سو لوگ ہیں جو جاب ورک بیسس پہ یعنی ان کو روز کے روز مٹیریل ملتا ہے یا وہ مٹیریل خریدتے ہیں اور سرجیکل یا دوسرے انسٹرومنٹس بنا کے وہ فراہم کرتے ہیں بڑے ایکسپورٹر کو تو اب یہ ہے کہ انہیں جب بھی را مٹیریل لینا ہے دے ول اٹ آن کریڈٹ انہیں مہنگا ملے گا پھر ظاہر ہے ان کی پروفیٹیبلٹی کم ہوگی تو کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ جی چار سو یا پانچ سو ان لوگوں کے گروپ کو ایک کلسٹر کی شرت میں دی جائے ایک گروپ بنا دیا جائے جیسے میں نے گزارش کی, کی اب تو ورچول جو ہے وہ بھی شروع ہوگی ہے برازیل کی میں نے مثال دی تھی آپ کو برازیل میں ایک سوزو نام کا گاؤں ہے جس میں شوز بنتے ہیں انہوں نے کیا کیا یہ جی ورچل کلسٹریشن جو ہے کلسٹر میکنگ شو کی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے پورا اپنا نیٹ بنایا ہوا ہے اور تقریباً وہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس گاؤں کی وہ دس ملین ڈالر ہے صرف اسی کانسپٹ کے ذریعے جو انہوں نے خود ڈیولپ کیا دوسری مثال ورلڈ بینک کے اجلاس میں سیال کی دی گئی کہ سیال میں ڈھائی سو ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں سرجیکل انسٹرومینٹس کا اور ورچل انہوں نے بنایا ہوا ہے نیٹ ورک اپنا کلسٹر جس کے ذریعے وہ تقریباً دس ہزار کلائنٹس کو فیڈ کر رہے ہیں بڑی خوشائن بات ہے بڑی خوشی ہوئی مجھے اسپیشلی یہ پڑھ کے کہ جب ورلڈ بینک کے اجلاس میں برازیل کا ایک ذکر ہوا تو وہاں پہ ہمارے سیالکوٹ کا بھی ذکر ہوا حکومت یونیڈو کے تعاون سے اسپیشلی سمیڈا بہت کام کر رہی ہے اس سلسلے میں کہ مختلف ریجنل بیسس پہ وکیشنل بیسس پہ یہ کلسٹر بنائے جا رہے ہیں تاکہ گروپس کی صورت میں جو فائدہ وہ اٹھاتے ہیں ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن میں ان کی جو ریسورس مینجمنٹ ہے ان کے لئے جو مٹیریل کی فراہمی ہے ان کی جو تربیت ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک میں ان لوگوں کے کلسٹر بنائے جائیں ان لوگوں کے گروپس بنائے جائیں اور یہ گروپس جو ہیں ظاہر ہے ایک انڈیوز مقابلے میں جو اگر آپ چار سو لوگوں کا گروپ بناتے ہیں اور حکومت ان کو یا بینک ان کو یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے انسٹیڈ آف گیونگ یو منی وی امپورٹ را مٹیریل فار یو اینڈ وی گیو یو را گیونگ یو منی اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں جو ہے آسان شرائط پہ یہ جو پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں میٹیریل کی صورت میں آپ ہمیں لٹاتے رہیں تو کتنا ایک اچھا ہو جائے گا اس شخص کے لیے جو ادھار پہ کہیں سے چیز لیتا ہے اور اس کو, اس کو تقریباً ڈبل نہیں تو کم سے کم 50 سے 60% زیادہ جو ہائی پرائس ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے کلسٹر فارمیشن از بیسیکلی اے ٹول وچ از ڈیوائز بائی دا یونیڈو اٹس ویری مچ ایپلیکیبل ان پاکستان آلریڈی اس میں فلپائن میں افریقہ میں اسپیشلی ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ جو آ, ریجن ہے ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا اس میں یہ بڑے کامیابی کے ساتھ پہلے جو اس کے کانسیپٹس ہیں ان پہ عمل ہو چکا ہے پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ترقیاتی مراحل ہیں اس کے لیے پوری فورس جو ہے اور پوری جو مین پاور ہے وہ تیار ہے اور یہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بہت اچھے رزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ جو ہے ایک نیا کانسیپٹ ہے ایک جو نئی جو ایس ایم ای کی ایک کانسیپشن ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر اس کو یوناٹڈ نیشن نے متعارف کرایا ہے اور پاکستان میں اس کی جو کامیابی ہے اس کی ریشو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ہم نے بات کی انڈسٹریل اسٹیٹس کی میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں حکومت پاکستان نے یہ سوچا کہ جی ہم نے محکمے بنانے ہیں اسمال انڈسٹیز کے لئے اور ان محکموں میں جو پرائرٹی رکھی گی وہ یہ رکھی گئی کہ آپ اسٹرکچر بیس ماڈل جو ہے اس اوپر لائے کریں گے پہلے آپ اسٹرکچر بنائیں گے انفراسٹرکچر بنائیں گے اور پھر آپ اس کے اندر لائیں گے ایس ایم کو اس کا فائدہ کیا تھا فائدہ یہ تھا جی کہ انسٹیڈ آف ایکسپیکٹنگ فرام اسم انڈسٹری کہ وہ کہیں سے بجلی لے گی کہیں سے گیس لے گی کہیں سے سڑکیں اس کو میسر نہیں ہوں گی مین پار کہاں سے ملے گی تو کیوں نہ سب کو ایک ایسی جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے جہاں سے یہ سہورتیں پہلے سے میسر ہوں وہاں پہ ان کو روڈز ہوں فارم ٹو مارکیٹ مارکیٹ ٹو انڈسٹری پھر وہاں پہ وہاں پہ بجلی کی فیسلٹی میسر ہو وہاں پہ گیس کی فیسلٹی میسر ہو ان کو وہاں پہ میڈیکیشن جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سوشل سیکورٹی کا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ ہو اور ایک پورا سے ایک, ایک, ایک ٹاؤن جو ہے وہ بنا دیا جائے جو ایک سیلف سفیشینٹ ہو بے شک وہ ڈپینڈ کر رہا ہو بڑی اسٹیٹس کے اوپر یا بڑے شہروں کے اوپر لیکن ود ان سٹی ہو ایک جو اپنی ضروریات کو کیٹر کرے تو کے انتظام کو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے قیام ہوا انڈسٹریل اسٹیٹس کا تو چاروں صوبہ میں بے شمار انڈسٹریل اسٹیٹس بنی ضرورت ہے کہ مزید ایسی لا لاتداد انڈسٹریل سٹیٹس بنائی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ری لوکیٹ ہو کے ایسی جگہوں پہ, پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ان کو ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ انڈر ون روف میسر آ سکیں بڑی خوشائند بات ہے اس سلسلے میں بے شمار جگہ جو ہیں ان کے اوپر نئی جو ہے حکومتیں جو صوبائی اور ہماری گورنمنٹ جو فیڈرل ہے وہ یہ انڈسٹریز ڈیولپ کر رہی ہے بہت زیادہ انڈسٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ جو لوگ جو دور افتادہ علاقوں میں ہیں جن کے پاس پاسلٹیز نہیں ہیں دے ول کلم انڈر ون روف اور جہاں پہ ان کو جب یہ سہولتوں میں اثر آئے گی تو بے شک پروڈکٹیوٹی کوالٹی اور ان کی جو اپ گریڈیشن آف ٹیکنالوجی ہے اس پہ فرق پڑے گا ضرورت بات کی ہے کہ ہماری حکومت مد رکھتے ہوئے ان ضروریات کو مزید جو قیام ہے سمال انڈسٹی سٹیٹس کا انڈسٹریل سٹیٹس کا اس کو عمل میں لائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسے اقتدامات ہو رہے ہیں جہاں پہ نہ صرف یہ انڈسٹریل سٹیٹس بن رہی ہیں بلکہ ان کے اندر جو فسیلٹیز دی جا رہی ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں اور بڑی اپ گریڈڈ ہیں اس سے فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا ہماری سمال انڈسٹریز کو ہوگا ہماری میڈیم انڈسٹری کو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری پورٹس کی سہولت جس طرح ہماری جو نئے ذرائع ہیں آمد رفت کے وہ بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے میں نے گزارش کی تھی کہ صرف کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو ہمارے لاسز ہیں جو ہمیں باز اوقات ہوتے ہیں ڈیو ٹو نان ہیونگ دی ٹرانسپورٹن اس کی تقریباً ایکسپورٹ کے اندر جو ریشو ہے سیون سے لے کے 12 پرسینٹ تک ہے یعنی اگر ہم ایک ارب روپیہ کماتے ہیں تو اس میں ساڑھے سات کروڑ سے بارہ کروڑ روپئے تک ہم لوز کرتے ہیں ان شیپ آف سرٹن ریزنز you know, جس میں پورٹس بھی ہیں اور ہمارے ٹریکنگ سسٹم بھی ہے خدا کا شکر ہے ہم وی آر ہیونگ ویری گڈ پورٹ وچ از دی اسٹیٹ آف دا آرٹ پورٹ نیو پورٹ اور اس ساتھ ہمارا ڈسچارج ریٹ جو ہے شپنگ کا وہ بڑے گا ہماری ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز جو ہے یہ نئی روڈ کے نیٹ ورک جو بنے سے بڑے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا انفراسٹرکچر کے لحاظ سے جب اسمال انڈسٹریز گی ہمارا ٹرانسپورٹیشن ورک بڑھے گا ہماری جو ڈسچارج ہے جہازوں کا اور چارجنگ ہے یہ بڑے لوڈنگ تو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کی افیکٹ بہت دورس ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری ایس ایم ایز جو ہیں وہ بہت ترقی کے مراحل جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ طے کریں گی پھر ہے جی ڈیولپنگ ایگزسٹنگ ایس ایم ای بفور سٹارٹنگ نیو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارا جو بیس ہے وہ نائنٹی پرسینٹ نان ایگریکلچر لیبر کو ابزارو کر رہا ہے ایس ایم ایز کا بیس ایک اندازے کے مطابق ہماری جو اس وقت کیٹیگرائز ہے وہ تقریباً چار لاکھ ستر ہزار کے قریب ایس ایم ایز ہیں جو کہ ریکارڈ کے اندر موجود ہیں ہمیں نئی ایس ایم ایز کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ اپنے ایگزٹنگ ایس ایم ایز کو ہم جو ہے ان کی ٹیکنیکل اپگریڈیشن کا جائزہ لیں ہم ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیں ہم ان کے کوالٹی کنٹرول کا جائزہ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ کتنی پیدا ہوئی ہے ان لاز کی جو لاگ ہوتے ہیں نئے ڈبلو ٹی آرڈر کے ساتھ اور ان آئی ایس او اسٹینڈرڈائزیشن کی جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ایون اگر وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹر نہیں ہیں اینڈ دے آر مینوفیکچرنگ فار اے بگر ایکسپورٹر اور اے فرنچائزر تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جب یہ ریلیشن اور جب یہ جو ہے پبلیکیشن آف اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے گی اور انوائرمنٹل سٹینڈرڈ جب لاگو ہو جائیں گے ضرورت ہے ہم اپنے لوگوں کو ان سٹینڈرڈز پہ لے کے آئیں ان سٹینڈرڈز کی آگاہی جو ہے ایگزٹنگ انڈسٹریز میں ہو کیونکہ میں نے جیسے بار بار عرض کر رہا ہوں ڈبلوٹی او ایک ریالٹی ہے ہم اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درامد کریں گے اور کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چینجز کو لانا ہے یہ چینجز کہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ نئی انڈسٹری سے شروع نہیں ہونی بلکہ یہ چینجز کا دائرہ کار شروع ہوگا ایگزٹنگ انڈسٹری کی اپ گریڈیشن سے میں نے گزارش کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اپنے ایک لیکچر میں کہ ہم نے جو اندازہ لگایا تھا ہماری حکومت نے کہ صرف اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپ گریڈ کرتے ہیں جس کو بی ایم آر کہتے ہیں بیسک ماڈرنائزیشن ریہیبلیٹیشن اگر ہم صرف ڈبلو دی ڈی او کے مطابق اس کو ہی اپ گریڈ کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً 2005 پانچ تک 6 بلین ڈالر کی رقم جو ہے وہ خرچ کرنی پڑتی ہے اپنے بیسک اسٹرکچر کو ٹیکسٹائل کے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جہاں پہ یہ فگرز ہیں وہاں پہ تقریباً دو بلین ڈالر کی رقم آلریڈی خرچ ہو چکی ہے اسی طرح, اسی طرح ہم نے جو بیسیکلی جو کانسیپٹ تھا اس رقم کو خرچ کرنے کا وہ یہ نہیں تھا کہ نئی انڈسٹری لگائی جائیں حکومت کا یہی کانسیپٹ تھا کہ جو ایگزٹنگ جو ایگزٹنگ انڈسٹری ہے اس کو اپ گریڈ کر کے پہلے سب سے اس لیول پہ لایا جائے پھر نئی انڈسٹری کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ہمارا جو ایک پروڈکشن کا سائیکل جاری ہے وہ کہیں سے بریک نہ ہو اور ہم اپنی مارکیٹ کو اس وجہ سے لوز نہ کریں کہ ہم ٹیکنیکلی اپ گریڈڈ نہیں ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ جہاں تک ہمیں ہونا چاہیے تھا ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دی نیو اسٹینڈرڈائزیشن نیو ریکوائرمنٹس آف دی امپورٹرز اور نیو ریکوائرمنٹس اینڈ نیو اسٹینڈرڈائزیشن جو کہ جو سدرن سفیر ہے اس نے لاگو کیا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے مد نظر رکھنی ہیں اور اس کے ثمرات تبھی ہی ممکن ہے جب ہم شروع کریں گے ایگزسٹنگ انڈسٹری کی بیسک ماڈرنائزیشن اور ریہیبلیٹیشن سے میں نے جیسے گزارش کی کہ اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ وقت دور نہیں ہے کہ نئی انڈسٹریز کی ترویج کے ساتھ ساتھ ہم پرانی انڈسٹریز کو بھی اپ گریڈ جو ہے وہ کر لیں گے ڈبلوٹیو اینڈ ایس ایم ایز کی اسٹینڈرڈائزیشن ڈبلوٹیو کے معیار کو اس کو مقرر کرنے کے لیے ہم نے کس طرح سے اپنے ایکسپورٹرز کو اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کو اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو آگاہی دینی ہے یہ ہمارے اداروں کا کام ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں ہماری ایکریڈیشن کونسل فیڈرل لیول پہ بن چکی ہے جو کہ ایکریڈیٹ کر رہی ہے مختلف اداروں کو تین ہزار سے زیادہ ہماری انڈسٹریز آئی ایس نائن کو اچیو کر چکی ہیں آئی ایس فورٹین میں پاکستان کا چھپسواں نمبر ہے ولڈ کے اندر جنہوں نے لی الحمد اس میں گورنمنٹ نے بہت گرانٹس دی لوگوں کو تاکہ وہ ان کو حاصل کر سکیں یہ کام گورنمنٹ کی توجہ بہت زیادہ ہے اور یہ کام تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے وقت دور نہیں جب ہم ڈبلو ٹی او کے فائدے اٹھانے والوں کی صف میں بہت جلد جو ہے آگے کی طرف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ ہماری ایس ایم ایز جو ہیں وہ ان کے فائدے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈیشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے فائدہ مند گی ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا جو ہے وہ مین آبسٹیکل ہے ڈبلو ٹیو ایس ایم ایز ایشوز اینڈ ہم نے گزارش کی جیسے پہلے کہ یہ جی کچھ ایشوز ہیں اسٹینڈرڈائزیشن کے کچھ ایشوز ہیں سرٹیفکیشن کے کچھ ایشو ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایٹماسفیئر کے جہاں پہ کام ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو دی سینیٹری اینڈ فائڈرو سینیٹری اسٹینڈرڈز ان کے حل کے لئے ضرورت ہے کہ ایکریڈیٹڈ لیبورٹریز بنائی جائیں جس کے پہلے سے قیام عمل میں آ ہے کا اور ہے اور جو ہماری مختلف اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ٹیکنیکل بیریئرس کی اور نان ٹیکنیکل بیریئرس کی یہ ساری کی ساری حکومت جو ہے ان کی ترویج کر رہی ہے لوگوں کو بتا رہی ہے اور خود ہمارے مینوفیکچر جو ہیں وہ اپنے لیول پہ آگاہی حاصل کر رہے ہیں کہ جن مارکیٹ تک ان کی ایکسس ہے ان کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنی پروڈکشن کو ماڈیفائی کرنا ہے ٹو فلفل دئر ریکوائرمنٹس ری ماڈلنگ آف کچھ ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جن کی حکومت ریماڈلنگ کر رہی ہے اس میں جیسے میں نے گزارش کی سمال بزنس فرنٹ کارپوریشن کی حکومت پاکستان نے دیکھا کہ جب تک اس کے اندر آئی ٹی بیسڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر فیزیبلٹیز اور بیسک گائیڈینسل کام نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یہ چیز قائم نہیں ہوتی کہ جی آپ ایک آدمی کو پیسے دینے کے بعد اس کو واچ کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ کس پروجیکٹ پہ پر یہ پیسے لگا رہا ہے وہ وائبل ہے یا نہیں اور مانیٹرنگ آف ریکوری جو ہے وہ ٹائملی ہوتی رہے اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ آف سکسیس جو ہے وہ ہوتی رہے تاکہ ڈپلیکیشن آف ریسورسز جو ہے اس سے بچا جا سکے اور وہ نہ ہو تو جس طرح اس کی ریماڈلنگ ہوئی ہے اسی طرح حکومت نے کچھ اور اداروں کی ریماڈلنگ بھی کی ہے جس میں میں نے گزارش کی کہ اسمال اسٹیٹ کی ریماڈلنگ کی جا رہی ہے ان کو ایک بیٹر پلیٹ فارم پہ بیٹر فیسلٹیز کے ساتھ اور نئی ایک نیٹورک آف روڈس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے اس میں بےتحاشا جو ہے ترجیحات ہیں بےتحاشا کام ہو چکا ہے اسٹارٹنگ فرام اسمال روڈس اپ ٹو دا پورٹ اے نیو پورٹ ویری بگ پورٹ تو یہ ساری جو بیسیکلی جو فیسلٹیز ہیں یہ اسی چیز کے لیے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے جو ہے وہ دائرہ کار کو بڑھائیں ایس ایم کے اور اکانمی کے لیے ان کو فائدہ مند بنا سکیں تاکہ یہ مزید ہماری جو اکانومی ہے اس میں مدماً ثابت ہو پھر ہے جی کنکلوژ اس کا ہم جو ہے نتیجہ وہ ہم کیا آخذ کرتے ہیں یہ ساری بحث اور یہ جو ساری ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہم نے پالیسیز ڈسکس کی ہم نے جو سارا کچھ ڈسکس کیا اس کا ایک ریزلٹ نکلتا ہے لاجیکل رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تھنک اسمال یہ بات کہاں سے آئی میں عرض کرتا چلوں انگلینڈ کے اندر جب رول بنا گورنمنٹ پریکورمنٹ کا تو وہاں پہ یہ قانون بنا کہ جب بھی حکومت کوئی چیز خریدے جب بھی پبلک سیکٹر کی پریکیورمنٹ ہو تو تھنک اسمال فسٹ جب بھی کوئی پالیسی ہو کوئی پالیسی میکنگ ہو کسی سے انڈسٹریل پالیسی یا فائنینشیل پالیسی اسپیشلی فار انڈسٹریز بنے تو تھنک اسمال فسٹ کیونکہ نہ صرف ترقی پذیر مالک کے لیے بلکہ ترقی یافتہ مالک کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ بڑی صنعتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی صنعتیں اگر ساتھ نہیں چلتی تو ان کا وینڈر بیس ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایکزیمپل دیتا ہوں امریکہ میں لارج انڈسٹریز نے تقریباً آٹھ لاکھ آدمیوں کو مختلف جو جابز تھیں ان کی نوکریاں تھیں ان سے فارق کیا اور اس کے بدلے میں بیالیس لاکھ جو جابز ہیں وہ ایس ایم ای نے کریئٹ کی یہ بات ہے ریسنٹ ایئرس کی آپ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب امریکہ جیسے ڈیولپ ملک میں یہ حال ہے ایس ایم ای کی امپورٹینس کا تو ہر ملک کے اندر سائیڈ بائی سائیڈ چلنا ہے ایسم ایز نے اور بڑی انڈسٹریز نے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ایس ایم ایز کا بڑی انڈسٹریز کا اور ہم نے ایک ایسا ایکلیبریم قائم کرنا ہے جہاں پہ بڑی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہمارا وینڈر بیس جو ہے وہ مضبوط ہو اسٹرانگ ہو ساری جو بحث ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب تک ہم یہ چیز ریئلائز نہیں کریں گے کہ تھنک اسمال فسٹ یعنی اپنی چھوٹی انڈسٹری کو میڈیم انڈسٹری کو ہم نے دینی ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اٹس اے ریالٹی نہ صرف ترقی پذیر ممالک کے لئے بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی ہماری اکانومی چونکہ ایس ایم ای بیسڈ اکانومی ہے اور یہ نہ صرف ہماری دنیا کا جو سب سے بڑا اس وقت امیٹریٹنگ انٹرپرینرشپ میں ملک آتا ہے یعنی جاپان اس کی نائنٹی سے لے کے نائنٹی نائن تک جو انڈسٹریز ہیں مختلف شیپس میں وہ ایس ایم ایز ہیں اور ان کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ ایس ایم ای بیسڈ ہے یہی بات کوریا کی ہے یہی بات جو ہے وہ کی ہے ہمارے ملک میں ایس ایم کی جو اویئرنیس ہے اس کا جو کانسیپشن اس کے جو ہیں آسپیکٹس ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ترویج پا رہے ہیں تو ہم یہ ساری جو بحث ہے اس کا جو ہم اخذ کرتے ہیں ہم اس کا جو ایکسٹیکٹ نکالتے ہیں اس کے جو ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں ان کے انکلوژن پہ پہنچتے ہیں پالیسی میکنگ کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہم پہنچتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پالیسیز میں ہم نے اپنی ترجیحات میں ایس ایم کو جگہ دینی ہے اور ان کی ترقی کے لیے اقتدامات کرنے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ حکومت میں اپنی جب ترجیحات کی لسٹ بنائی ہے سوشل سیکٹر میں اس میں جہاں پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں وہاں پہ تیسرا نمبر اس میں بڑی ایک فورس کے ساتھ دیا گیا ہے ایسے ترویج کو اور اس کو ایک بڑی اہمیت دی جا رہی ہے جس کے لیے ادارے دن رات کام کر رہے ہیں حکومت کام کر رہی ہے ہمارا فرض ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے اسمال بزنس کے اونر ہونے کی حصے یا میڈیم بزنس یا ایک انٹرپرنور کی حیثیت سے یا ایک کاریگر کی حیثیت سے جس حیثیت میں بھی ہم ہیں ہم اپنے حصے کا جو فرض ہے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ ایز انپٹ اس میں ڈالیں تاکہ یہ جو بیس ہے ہماری ملکی ترقیق کا ہماری اکانومی کا ایسے میں ہے یہ مزید مضبوط ہو اور ہم فخر سے پاکستان کو اس صف میں کھڑا کر سکیں جہاں پہ آج ہم جاپان کو کھڑا دیکھتے ہیں اور ان ہم ضرور وہاں پہ پہنچیں گے یہ رستہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہ نہیں ہے اور ہم وہ تمام صلاحیتیں ریسورسز اور وہ تمام طاقتیں وہ تمام ترجیحات وہ تمام جذبات رکھتے ہیں جو ہمیں اس راستے پہ لے جانے کے لیے چاہیے ہمارا جو بیسک اس میں کانسیپٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اپنے اکانومی کے ذریعے دیکھنا ہے اس وقت جو پار ہے پار اکانومی کی پار ہے دنیا میں پویلنگ پار جو ہے وہ کی پار ہے اور ہے ہماری اکانومی ایس ایم ای ہے ایس ایم ای کے بارے میں حکومت کے جو اقتدامات ہیں وہ بڑے قابل تحسین ہے اور اسی طریقے سے اگر ہمارا جو سلسلہ ہے ہمارا یہ جو ایک سٹیپس ہیں یہ چلتے رہے اور ہم اپنے گریڈیشن میں اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب نہ صرف ہمارے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے برابر آ جائیں گے بلکہ ایس ایم ایز میں ہمارا جو شمار ہے انشاءاللہ اللہ بہت جلد ممالک میں ہو جائے گا جن کی مثالیں ہسٹری میں یا بزنس جو ایتھکس ہیں ان میں دی جاتی ہیں سٹوڈنٹس بیسیکلی یہ ہمارا کنکلوژن تھا اور یہ ہمارا ایک ایکسٹیکٹ تھا جو ہم نے اخذ کیا اپنے ڈیکس کے اندر ایز اے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو آپ کا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سبجیکٹ کو خوب دل لگا کے پڑھیں اس میں کوئی مشکل ہو میں بار بار ارض کر چکا ہوں کہ اس کو ہمیں بتائیں کچھ اس میں ٹرمینالوجی کے اندر یا سمجھنے کے اندر ہم یہاں پہ آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں اور ایمانداری کے ساتھ ایک بڑی یقینی کنڈیشن کے, کے ساتھ ایک بڑی جو ہے جذبے کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں یہی آپ کی کنٹریبیوشن ہے ٹو ورڈز ایس اور اس ملکی ترقی کے اندر ایز اے ایک اچھے مستقبل کے لیے ایک اچھے اسٹوڈینٹ کے حیثیت سے اپنا اپنا گھر والوں کا خیال رکھئے خوب دل لگا کے پڑھیے کوشش کریں ایک اچھا پاکستانی ایک اچھا شہری ایک اچھا اسٹوڈینٹ بنے کی میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں